ان اصولوں سننے سے ایک اہم چیز اذان کو غور سے سننا ہے اس میں بہت سے لوگ غفلت کرتے ہیں غلطی کرتے ہیں اذان کو توجہ سے نہیں سنتے اذان کو غور سے سننا اس کا جواب دینا اور پھر اس کی دعا پڑھنا جب اذان ہوتی ہے تو انسان کو چاہیے جتنا بھی مصروف ہو کیوں نہ ہو کہ وہ خاموش ہو جائے اور اذان کا جواب دے اور اس کے بعد دعا پڑھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے جو بندہ اذان کا جواب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں آسان عمل اور بہت بڑا فائدہ احمد علی اللہ عرحم اللہ فرماتے تھے کہ میرا تجربہ ہے جو اذان کی آواز سنے اور اذان کے ادب کی وجہ سے خاموش ہو جائے اور پھر اذان کا جواب دے تو موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو کل منصب فرماتے ہیں ایک بات وہ جس میں عوام کے خواص بھی غفلت کرتے ہیں لپروائی کا مظاہرہ کرتے ہیں سب کو چاہیے کہ اقامت کا کی جواب بھی دیا کریں جب اقامت پڑھی جائے تو اس کا جواب بھی دیا کرے علماء سے سیکھ لیا کریں اور اذان اور اقامت کی جواب کی اشقان و نقطہ یہ ہیں کو محبت کے انداز سے جب ہم دیکھیں گے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 خدا در انتظار ہم دمست محمد چشم بر راہ ثنا نےست خدا محمد آفرین مصطفیٰ بس محمد حامد ہم خدا بس مناجات جاتے اگر باید بیا کرد دو ہم کناعت میں تما کردو، محمد استم خواہ ہم خدا خدایا یا است حب مصطفیٰ را